کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیتان ہے یہ قول ہے بزرگان دین کا اس پر کلام کیا آلہ حضرت فاضل بری بھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتو افریقہ اچھا افریقہ سے چالیس سوالات اعلی حضرت کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان چالیس سوالوں کے جب جواب دی تو ایک زخیم کتاب بن گئی او وہ فتوا افریقہ کے نام سے چھپی وحمد الحمدللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے اس میں کسی نے یہ سوال کیا یہ قول کہاں تک درست ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیتان تو جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں یہ اس کے لیے ہے کہ کوئی کم وقت حضور علیہ السلام کو بھی اپنا پیر نہیں مانے تو ظاہر اس کا پیر تو پھر شیطانی ہوگا کون ہوگا پھر اس کا پیر اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ جیسے کوئی مرید نہ ہو کسی کا بیت نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہے ماضلہ ایسا نہیں بلکہ فرمایا کہ کوئی شخص اگرچہ قادری یا شوہر وردی یا چشتی سلسلے میں بیت بھی نہ ہو مگر حضور غوث اعظم سے عقیدت رکھتا ہے تو وہ غوث اعظم کا مرید ہے وہ بے پیرہ نہیں پیر کو ماننے والا وہ کون ہے بے پیرا کہ جو حضور علیہ السلام کو بھی اپنا پیر نہ مانے یقینا پھر اس کا پیر شیطان ہے اس سے مراد یہ ہے اچھا ہم جس کسی سے بیعت لیتے ہیں ان سے جن باتوں کی بیعت لی جاتی اگر اس میں سے کسی بات پر عمل کرنے سے کوتاہی ہو گئی تو کیا یہ گنا ہوگا یقیناً کوئی وعدہ اگر آپ نے کیا جس وعدہ کیا ہے تو اس سے مسئولیت ہے یا کو جو ہے وہ قیامت میں پوچھا جائے گا جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کے خلاف کیوں کیا آپ نے اور رہا یہ کہ جیسا وعدہ ویسا گناہ ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی وعدہ وغیرہ کچھ کیا جائے اس میں انشاءاللہ اللہ کہ کہہ دیا جائے اگر وہ نہ کر پائے تو ان دلہ گناگار نہیں ہوگا